وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور آپ جدھر بھی دیکھیے گا نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی بادشاہت دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب جنت اور اہل جنت پر نگاہ ڈالیں گے تو وہاں لا تعداد نعمتیں اتنے وسیع و عریض علاقے میں پھیلی ہوئی دیکھیں گے جس کی وسعتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے ہر جنتی کے لیے الگ الگ خوبصورت محلات و قصور سر سبز و شاداب باغات لذیذ ترین میوہ جات بہتی نہریں چہچہاتی چڑیاں اور پریوش بیویاں ہوں گی اور ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے غلمان ہوں گے جو خدمت کے لیے ان کے اشاروں کے منتظر رہیں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اہل جنت کو یہ ملے گی کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا انہیں اس کا قرب حاصل ہوگا اور وہ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے